بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم محترم مجاہدین اسلام انصار ومهاجرین السلام عليكم ورحمه الله وبركاته میرے محترم دوستو اور ساتھیو اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم اور انعام و احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جہاد جیسی عظیم نعمت نصیب کی ہے اور اللہ تعالی نے جہاد جیسے عظیم عبادت میں ہمیں شامل فرمایا ہے اللہ جل جلا کا یہ بہت بڑا احسان ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے امام المجاہدین عبداللہ اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد ہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے مساجد و مدارس اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے اللہ جل جلال کا ارشاد ہے اگر اللہ تعالی بندوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دفع نہ کرتے تو زمین خراب ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بہت مہربان ہے جتنے بھی ہمارے دینی شعبے ہیں اور جتنے بھی دینی مدارس ہیں اور دینی عبادت کی جگہ ہیں ان سب کے حفاظت جہاز ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے اللہ جل کا ارشاد ہے اگر اللہ تعالی بندوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتے اور ایک دوسرے کے ذریعے ختم نہ کرتے تو عبادت کرنے کی جو جگہیں ہیں مسلمانوں کی ہوں یہودیوں کی ہوں اور دوسروں کی ہوں ان سب کو ختم کر دیا جاتا اور یہ سب منہدم ہو جاتی اور سب مثمار ہو جاتی لیکن جہاد کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قتال کی عبادت ہمیں عطا کی گئی ہے اس کے ذریعے سے مساجد کی بھی حفاظت ہوتی ہے مدارس کی بھی حفاظت ہوتی ہے مسلمانوں کے اور کافروں کے جان و مال کی بھی حتیٰ کی حفاظت ہوتی ہے ناموس کی حفاظت ہوتی ہے عقل و فکر کی حفاظت ہوتی ہے اسی جہاد کی برکت سے ایک انسان انسان کی طرح زندگی گزار سکتا ہے اسی جہاز کی برکت سے اور اسی جہاد کی بدولت مسلمان مسلمان کی طرح زندگی گزار سکتا ہے مسلمان اپنا سر اٹھا کر چل سکتا ہے اور ہماری بہنیں عزت و احترام کے ساتھ جی سکتی ہیں اور ہماری مائیں عزت و احترام کے ساتھ جی سکتی ہیں اور ہمارے بچے عزت و احترام کے ساتھ سرحد صالحین کے کردار کو ادا کر سکتے ہیں اگر جہاد کی نعمت نہ ہو تو ہماری زندگیاں خراب ہو جائیں اور ہمارے دین کو نقصان پہنچے اور ہماری اولاد ضائع ہو جائے اور ہم اپنے طلب صالحین کے طریقے کو قائم نہ کر سکے جیسے کہ آج کل پوری دنیا میں ہو رہا ہے لیکن چونکہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں جہاد جیسی نعمت عطا کی ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت بخار کے خلاف جہاد ہو رہا ہے افریقہ میں جہاد ہو رہا ہے صومالیہ مالی کینیا سنزانیہ نائجیریا الجزائر عراق یمن تمام علاقوں میں الحمد ایک مقدس جہاز جاری ہے اسی جہاز کی برکت سے آج ہم اذان دینے کے قابل ہیں اسی جہاز کی برکت سے آج ہم نماز پڑھنے کے قابل ہیں اسی جہاز کی برکت سے آج ہم حج و عمرہ ادا کرنے کے قابل ہیں اسی جہاز کی, کی برکت سے آج ہم مدرسوں میں اور مسجدوں میں اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کے قابل ہیں اسی جہاز کی وجہ سے ہم اپنے شہیدوں کو دیکھ رہے ہیں اور فدائیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی جانوں کو قربان کر اللہ کے کلیمے کو بلند کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں میرے دوستوں اور مجاہد ساتھیوں جہاد کے لیے چند بنیادی ستون ہیں اور چند بنیادی قانون ہیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہے جہاد کے لیے جو سب سے پہلا بنیادی ستون ہے وہ عزت ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ جہاد عزت مند لوگ ہی کر سکتے ہیں ذلیل اور خوار لوگ کبھی بھی جہاد نہیں کر سکتے جو لوگ آج جہاد میں نہیں آتے اور مجاہدین کو مختلف قسم کے کانوں کا نشانہ بناتے ہیں اصل میں وہ لوگ ذلیل اور خوار ہیں وہ لوگ عزت سے دور ہیں اور عزت کے لیے ہمیں زاہد بننا ہوگا اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں اور دنیا کی جو چکا چون چمک دمک ہے اس سے ہمیں دور رہنا ہوگا اگر ہمارے دلوں میں گاڑیوں کی محبت مقابروں کی محبت اور باڈی گارڈوں کی محبت اور اطراف کی شان و شوکت کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے تو پھر ہم عزت مند نہیں ہو سکتے ہمیں دنیاوی نعمتوں کا عاشق نہیں ہونا چاہیے ہمیں دنیا کو صرف بقدر ضرورت ہی استعمال کرنا چاہیے اگر ہم دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پڑ جائیں اچھی اچھی گاڑی شان گاڑیوں کے پیچھے پڑ جائیں اور اچھے اچھے نام اور القاب کے پیچھے پڑ جائیں تو ہمارا جہاز آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی شان و شوکت سے دور رہیں اور دنیا کی شان و شوکت کو اپنا مقصد اور متمائے نظر نہ بنائیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ازہد ہت دنیا یہ حب دنیا کے معاملات میں زاہد بنے رہو اور دنیا کے معاملات میں بے رغبت رہو اور دنیا کے معاملات میں بے نیاز رہو دنیا کی محبت میں مت پڑو یحبک اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے وزہد بیمہ ان دناس یو حب کناس لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اس میں بے رغبت ہو جاؤ اور اس کی طرف توجہ نہ کرو تو بندے بھی تمہیں پسند کریں گے لوگوں کی جیبوں میں کیا پڑا ہوا ہے اس کی طرف ہماری نظر نہیں ہون... نظر نہیں ہونی چاہیے ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں تما اور فر سے دور رہنا چاہیے جب ہم دنیا کی ان نعمتوں سے بے رغبت اور بے حاجت ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا اتنی زیادہ دے گا کہ ہم خود حیران رہ جائیں گے اس دنیا کی طبیعت اسی طرح ہے کہ اس دنیا سے جو جتنا دور باغتا ہے دنیا اس کے پیچھے باغتی ہے میرے دوستوں اور میرے مجاہد ساتھیوں ہمیں اپنے جہاد کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کی قربانیوں کی حفاظت کرنے کے لیے دنیا کی محبت سے دور رہنا چاہیے دنیا کی محبت سے ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے میرے دوستوں دوسرا ستون جو جہاد کے میدان میں اہم ہے وہ ہے صبر ہمیں صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر خری روائی بہترین زندگی جو ہم نے پائی ہے وہ ہم نے صبر کے ذریعے سے پائی ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ صبر کی تین قسمیں ہیں عبادات کے اوپر صبر کرنا اللہ کی فرمانبرداری پر صبر کرنا اسے ثابت قدمی اور استقامت کہا جاتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے اور تیسری قسم مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا اللہ تعالی نے ہمیں ان تینوں معاملات میں صبر کرنے کا حکم فرمایا ہے عبادات میں صبر کر کے ہمیں ثابت قدم اور انتقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچ کر ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے ہمیں مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے صابر مندوں میں سے بننے کی کوشش کرنی چاہیے وَبَشِّر قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإنَّا صلوات جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رحمتیں ہوتی ہیں اور ان کے لیے برکتیں ہوتی ہیں اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہنا چاہیے مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے اور اچھے اعمال پر ثابت قدم ہونا چاہیے میرے دوستوں صبر کا جو عجر ہے وہ بے حساب ہے اللہ جل جلال کا ارشاد ہے ان نما یو اف صابر اجرحوں بغیر حساب صابرین کو اور اجر بغیر حساب دیا جائے گا اللہ تعالی نے ہمیں جہاد والی نعمت عطا کی ہے ہمیں اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے اور ہمیں ہر قسم کے کفار کی سازشوں کے خلاف ثابت قدم رہنا چاہیے اور کر رہنا چاہیے اور جب تک ہم شریعت یا شہادت کے اپنے عظیم مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے ہمیں نہیں تھکنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے اللہ جل جلال کا ارشاد ہے ولانوں اور غمگین مت ہوا کرو ورن تم العلوم اور اگر تم لوگ مسلمان ہو تو تم ہی غالب رہو گے انشاءاللہ ہم جس جہاد میں مصروف ہیں اس میں ہم غالب ہیں اگر ہم شہید ہوں تب بھی ہم غالب ہیں اگر ہم غازی ہوں تب بھی ہم غالب ہیں وہ قاتل کی دلیل اللہ اور جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے شہید کیا جاتا ہے اور جا غالب ہوتا ہے فصو فنوسی ہی اجراً ہم اسے قریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے اور اللہ جل جلال کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كتبنا فی من بعد الذکر ان الارض الصالحون ہم نے لوح محفوظ میں اپنی ذکر کے بعد اور اپنی یاد کے بعد اس بات کو لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارثین میرے صالح اور نیک و پرہیزگار بندے ہوں گے اس رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنے تقویٰ کی طرف عبادات کی طرف تلاوت قرآن کی طرف ذکر و اذکار کی طرف اور درود و اخبار کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے صالح اور نیک بندوں میں سے بنائے اور آپ حضرات کو بھی اپنے صالح اور نیک بندوں میں سے بنائے اللہ تعالیٰ نے جس, جس جہاد میں ہمیں مصروف رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس جہاد میں ہمیں ہون کے آخری سابق قدم فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته